اور دن پر عمل کرنے کا ایک فرق طریقہ ہے واجب طریقہ ہے ایک طریقہ ہے ایک واجب سدرسات اور ایک جو اولا طریقہ ہم یاد ہے مسالہ کام کرنا جو ہے تو دین پر عمل کرنا اولا طریقے لازم ہوتا ہے لوگ آج ہمارے لیے فیلولہ ہے اس کی پابندی کرتے ہیں اور اولا تفیک سے اگر ان سے دفل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی برطروف آتی ہے اور ایسی اصل پاک اور پاکست میں نظر ہوئے ہیں کہ یہ گنا لوگوں کو ہو تو کے بارے میں پیدا ہے کہ معصوم اللہ کا سبرا سبھی گنا ہے محفوظ ہے جس طرح کا ٹکڑا ٹکڑا کہ اس کو آگے سرف پہ نہیں ایک اور ڈالا ہو اس کو پانی میں ڈبول کیا جائے اور پانی بھرے ہوئے اس کے فرائط کیے اور پانی اس کو خراب جائے تو سر قدیم کرتی ہے کسی کا بھی خشک ہو سکتا ہے خشک ہو جائے تو پستاب کو پکڑتی خاص طور کی مثالیں پکڑا تو اس لیے ابیالہ کے بارے میں سابق کے بارے میں امیال احتساب کے بارے میں بات کو بیان کرتے ہوئے بھائی کا بہت احتیاط کرتے ہیں اس کو بہت نہیں کرتا کرنا پہنچا دس میں مدینہ مسجد میں الطار کا کن کا دانہ کھانے کا تذکرہ آیا ہمارے جو چیف سیکرٹری بھی رہے اور کمیشن کے نمبر بھی رہے چیئرمین رہے اب ہمارے پورے وہ بھی آئے تو ان کا شوق ہے دست میں بیٹھ گیا دخت میں بیٹھ گئے تو میں نے عالم الحمد للہ جمن خانے کو بیان کیا اور پھر اس پر گیا تو اللہ کی طرف سے بات ان کا معافی مانگنا بیان کیا تو لوگوں نے سراد کیا اللہ باغ اور فضر صاحب سراد کرتے ہیں تو وہ فلا صاحب کو بعد بھی ماشاء اللہ جی کرتے اچھی ان کو کرنے کا شوق نے مجھ سے پہلے انہیں بیان دے دیا کہ یہ اس وقت کا واقعہ کے بعض اسلام کو نبوت نہیں ملی نبوت اس کے بعد اور سارے ساتھ بڑا خوش ہو گیا میں کیا دن کو میں باقی شروع کر سکتا کہ بیاض ہے مسال صاحب نبوت سے پہلے بھی معصوم رہتا ہوں معصوم بن سکتی ہے کہ سرچ سے بھی سرچ پہ ہی نہیں ہے سرچ نہیں ہے گاڑی چلا رہے تھے اس میں کیا بات وہ اس جگہ صاحب محمد اللہ کے پاس سنا تھا اس جگہ کو میں آپ کو تھوڑی دل کر دیتا ہوں گناہ سے کیا ہوتا ہے حکم بکونے کے لیے بغاوت کی دلچسپ ہوتا ہے یا نف کے مزہ کو مطمئن کرنے کے لیے اور یہ جو ہے تو چارنے کا قسم ہم آئیں گے گوالنداس رہی اسے قدم اٹھائے اس کا میں اٹھا کرا سکتی تھی میں آپ کو اپنا کرتا ہوں دنیا کے شہروں سے ہوں اور یہ ہے جو شکل پندرہ وہ رکھتے کے اوقار ہے کہ آپ پیسے کے یہاں پر رہیں گے تو وہ اگر بڑا تھا اس کا اپنا دھیان دیا کرتے کا بڑا گھات بڑا دکھ پرانا جو ہے کا اس کو دکھ سجک معلوم تھی نہیں دکھ سجکی وہ سلک ہے الگ ادال اس کے میں قدم اٹھا کر ہوں کہ میں یہاں پر رہوں گے یہ تو وہ ہے آپ بات کو نہیں کا خیرو وہ اللہ تو نہیں اللہ اس کے مدد کے چارج نہیں جاتا تو ان دونوں باتوں جیسے اور پھر بھی جو بہت چونکہ کتنی باتوں کو اللہ مدد کیا آپ معاف نہیں کریں گے اور آپ ہے تو ہم ادھر نہیں کریں گے خراب کرو ہزارے بدن اس میں یہ بندے وہ اس کشتی کو نہ پڑتے تو کیا تو مشتی کے پیٹ میں یہ تصویر بہت چیز کے درد ہے سمندر کے دہرے میں مچھلی کے پیٹ کے دہرے میں اللہ دار بوائے کھائے پیے بغیر ہا کے بوائے ساری سے زندہ رکھا اور پھر مچھلی جو ہے لا کر اس میں خود دیا اس کے سمندر کے اللہ تعالی نے اس میں کدو کا بے دوارے اس کے پتہ سے پہلا کہ ہم نے گاؤں میں سنا ہے بڑے گروں سے آ, اس کا ہوتا ہے کہ کدو کے نیچے پش نہیں آتی کدو کے بیل دیے گئے ہمارا نے بال پر بھائی یہاں تک کدا پار کا دوبارہ ان کے پاس پہنچایا بزرگ یہاں پر ختم ہم کر رہے ہیں یہ کام تھا مطلب چوبیس ہزار پڑوس اور دس بار بار میں ہم تو نہ ہمارے پاس بالو دولت نہ ہمارے پاس اپنے پاس رابطہ مزاجی مرا پر بات بھی یہ ختم ہونے کی الگ فکر ہے خیراتی کا اپنی کہ خط کو ختم کے معاوضے میں خیر کھاتے ہیں کہ آپ یہ ہے میرے نامی نے ہم شہر بھی محنت کرے گا آپ سے کشی کی مزدوری کریں بینک کی ٹائم ہم جائے تو آپ دو ہزار روپئے کما سکتے ہیں ہم لوگ الگ گزرا کے لیے بھائی ٹیک ہوا تھا خیراب تھا اس نے کیا ہوا تھا اس کو کسی گاج میں ختم نہیں پڑا لکھا ہے ختم نہیں پڑھے کی ریپرٹ کیا جو ساری کی ریپرٹ کیا اس کو بھی فائدہ ہے تو انشاءاللہ یہ دعا کرے گا ساتھ ہی مسئلہ ہے اللہ تاخیر جتنے شامل ہوتے ہیں سب کو برقاف کرتے ہیں سب دعائیں مانگے سب پر تمندر جس کا جو مانگا اللہ نے